افلم یشیرو فل ارت فیم فکان مبل کانو اکثر ہوم اشب ستم و سارم فل فما اغنى عنهم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 موت تو والسلام <سلام> ملک <سلام> یا سی یار سو لا عال کا وا یا سیدی یا <سلام> حبیب اللہ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 بولو چاہی سجڑا موزوں کیے ضرورت قرآن حکیم فرقان اللہ تعالی ہدایت انسان ان کی ضرورت کہ دنیا د انسان قلبی سکون سکون زندگی आ, رحمت آئی بسر انسان اگر دنیا رحمت آی زندگی بسر کرتے ہیں اسے قرآن اگر قبر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 شریت نبی اتنے چلن دے اندر انتہائی تیز ہوئے گا کل سرات پار کردہ جی ایک پیر مبارک رکاب دے اندر رکھن تو بعد دوسرے رکاب پیر تے پیر نہیں سی جانا تے قرآن ختم ہو جا سی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 جنہ مرضی وہ ظاہری ترسن والا ویکو گے نا اندر آین نہیں ہونا کیوں جو خوف ہے نا بےقرار رکھے جس بندے کے دل غم خوف دنیا کا نہ رہ جائے نہ پچھڑی کا گم رہے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 اگر خدا دا خوف آخرت کام دا آ دا جائے تو بندہ دل بن جائے جی مولا علی سنویں دل ہاں کر دینی بول مولا علی oh, مشکل کشا شیر خدا آپ oh, جو ایڈے دلیر سن سن قد مبارک تو دا درمیان درمیانہ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 وہ <سؤال> میرے مستفا نے علی کی وہ کھولی سی جو دھرتی آخرت بھی دیکھتا سی کرجو نال بولو سبحان سبحان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 ایمان ایک گم پا کے نلہ بس کا فکر جو رہ گئی تو باقی کی رہے وڈی ل... فکر, بڈی فکر بڈی اللہ دے ولی اس واسطے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 خدا دی نو نصیب نہیں ہو سکتی پاک زندگی قرآن دی ہدایت چلانے مرد مومن, مومن،, مومن، تے مرد دے، عورت مسلمان فرما میلا سوال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 दे पिछे लगना है बजुर्ग लोग फरमा जिन्हें समझा ना तो तक किसी होर बने जन्ती बन दिया जला समझे तो मेरे वजो नहीं है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 سان ل نہیں نہیں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 کھوتے نو پوا دے وہ ہو بھی پریشان ہو تے این دی گل جو بندے ہس پہ کوفر زلیل ہونا نبی دے دے نو عزت ملنی ہے اچھا میں جو اے دنیا تلا اے, اے ساری ذمہ داری جو لی پھرنا تو ممبر بیٹھ کے میں لگا پھرنا میں پتا اتر کی بولنا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 زیارت والے پاس عربی بھارت پڑھنا ابو, ابو بکر والی تقدمیا خلیفا تو تقدم رسول سمی تو رسول اللہ وسلم یقین کمند لتی ہوں تو میں یار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 آلہ حضرت دے وہ شیرنا شیرنا قرآن اس مبارک بیان دی تفسیر آلہ حضرت دے شاگرد سید نیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن الرفانے سامنے آ مل جانے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 آ... رب لبو جا بالکل نوا نوازنے... کی خیال ہاں نوازنے... آ... وہ لبیا تو پیا وہ انگریز کلندر اقبال ہے مشرق خدا بند سفیدان فرنگی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 اگریز سونے چاندی ما, مال دولت جا نکلتا ہے خدا نو خدا, من دے نے, سینس نو خدا من دے نے, تے مشرقی نو خدا منگ روا من, من فرما کھڑا سی حالت ویخی ویکھ کھڑا سی ہوں بخار کتنے اپنا پیا ہونا ایماندار حال اپ پیا ہو پی سجنا اللہ واہدہ شریق بولا سونے کا بیان کی تفسیری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 میرے مستفا کریم خود کی سبق پڑھایا روایت پہلے نمبر جامع و بیان العلم ہی امام محدث حدیث کی کتاب ہے اس کے حوالے حیات الصحابہ یہ تبلیغی جماعت جان گے رائے منڈالی قوم دا گھاٹا جان گے ہوں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 فوٹے حضرت حضرت عمر نے کٹیا وارا کٹیا وارا جناب سرکار نے قرآن پڑھیا قرآن پڑھ کے گلتی کی آرمایا دانیال کہن لگے آپ کیا تین حضرت دانیال دیا کتاباں لکھیا نے دانیال نبی نبی سن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 تینا دیاں گا یاد یا رکھے گا ہالے میں حالے, حالے ہاتھ اولا رکھے آئی پھر تینوں دساگ میں کیا کی نبی عمر توجہ فربا سجنا سد کے <تصفح> میرے حضرت فاروق <تصفح> آلم نے یہ جڑا عمر نے ہوں اپنی گل سنائی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 اٹھو پڑو ہتھیار ہتھیار بڑ گئے نبی کے نبی پاک نبی سرور نے فرمایا، فرمایا یا انی قدوتی تو جب میں ہلکا لے میں سارا لے لے تو کمبے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 راہ نہیں در ہوتاب ہے ہو دو نسارا دھوکھے چ نہ پا توجہ نہیں فرمائی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 ہانڈی کا سواد خروڑی ساری گل سمیٹ کے نتیجہ ضرورت قرآن <تصفح> آک ہر دماغ سدکے جا اسکندریہ ملک فتح ہویا کتب خانے بڑے بڑے اوے سن کافران لائبریری حضرت عمر بن بنا صحابی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 نو بے شعور آخیا جا رہا ہے یہ شعور صرف جہے اتلے جہے آپ شعور والا وہ آلہ تعلیم کیجدے ٹھیک ہے اچھا یہ پڑھ ہتا کہ کے حکومت آتی ہے بھائی مدرسے دینی دیوش.